تین مرتبہ آپ نے یہی کالیم آپ دہرائے کہ اگرچہ ان کو چوہے کاٹ ڈال اگرچہ ان کو چوہے کاٹ ڈال لیکن انہیں برتنوں میں پینا ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو قسلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اللم و العناطو یعنی علم اور بردباری یہ حدیث پاک ابھی جو پڑھی میں نے یہ صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب المان کے اندر یہ حدیث موجود ہے اب اس میں بہت سے مسائل جو نکل رہے ہیں ان پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث کو یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانا حضور پر صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ ظاہری میں بھی پایا جاتا تھا اور اس سے حدیث پاک کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے تو جہاں کہیں بھی حدیث پاک کی بات ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانے بیٹھ کر حدیث پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی کے صحابہ کا کام ہے تو آپ سب ہم سب اتنے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت میں الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی کی سنت متحرہ پر عمل کرتے ہوئے حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ سب صحابہ کرام رام علیہم اردوان کی سنت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے ان کو سن کر یاد کر کے آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ سرکار علیہ صلی اللہ کی بارگاہ سے عظیم ثواب ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ وہ صحابہ تھے جن کے دور میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کہ رسول میں قرآن پاک کی آیات لکھ دیں تو بس ہم وہ آگے پہنچاتے رہیں گے پتہ چلا وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ قرآن پاک کی صحیح تشریح اور تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے اس لیے انہوں نے آ کر قرآن کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ حدیث پاک کا مطالبہ کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرما دے. اب اس دوسری بات اس میں یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں جائز کر دیں جس چیز کو چاہیں منع کر دیں آپ حدیث پاک میں جو یہ برتنوں کا ذکر آیا ہے اور چمڑے کی مشقوں کی جو مشروعیت ہے ان کو شرح میں ان کا جو ثبوت ہے قرآن پاک کی تو کسی آیت سے ثابت نہیں ہے اور یہ جو چاروں برتنوں کا ذکر کیا گیا صحیح مسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے تو اس میں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن پاک کی جملہ آیات میں آپ دیکھ لیں جن میں ان برتنوں کے متعلق کوئی ایسی وضاحت آئی ہو ممانت آئی ہو حرمت آئی ہو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ان کو منع فرما دیا پتا یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالی نے اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ شریعت میں جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں تو آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے تو اس حدیث پاک نے یہ بتایا کہ اب جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے یہ اعتراض کرے اور یہ سوچے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے چاہنے سے کچھ ہو نہیں سکتا وہ کتنی بڑی, کتنا بڑا وہ حدیث پاک کا منکر ہے اور حدیث پاک کو چھوڑ رہا ہے کتنی واضح حدیث اور کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کا مقام کیا ہے آپ کی عظمت اور شان کیا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے فرما دیا کہ یہ حرام ہے ان کو استعمال نہ کرو تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حرمت نازل نہیں فرمائی تو بھی سرکار نے حرام فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک پر بھی کوئی اعتراض نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں اس کی جبکہ میں آپ کیوں ان کو حرام کر رہے ہیں جبکہ میں نے حرام نہیں کیا تو پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اچھا فرمایا وہ میرے محبوب کی عزمت اور شان یہ ہے تو جس چیز کو یہ چاہیں یعنی پاکیزہ چیزوں کو یہ حلال فرماتے ہیں اور نا باغ اور خوبائش جو ہیں بری چیزیں جو ہیں ان کو آپ حرام فرماتے ہیں تو پتا چلا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے تو دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیارات واضح طور پر دیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا میں رد کی رضا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اب ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے جانے سے اللہ تعالی قبلے بدل لیتا ہے حدیث پاک پہلے میں کسی درس میں ارز کر چکا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ غلام جو تھے وہ کھڑے ہو گئے ارز ایک نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی پھر دوسری مرتبہ انہوں نے یار ہر سال فرض ہے فرض ہے افیق اللہ عامن ہر سال میں فرض ہے سرکار علیہ صلی السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی انہوں نے پھر عرض کیا اقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے پھر کچھ دیر کے بعد رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مبارک وسلم نے فرمایا لو کل تعام لا جبا فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا اب دیکھیے کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ ان کی زبان کے ایک اشارے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطالع وطالع ویسا ہی کر دیتا جیسا حضور صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تو یہاں بھی جو آپ نے چاہا وہی ہوا اب ایک اس حدیث پاک سے ایک اور بھی بڑی عظیم بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب انہوں نے برتنوں کے متعلق آپ سے ارض کیا کہ یارسل آپ جانتے ہیں کہ وہ لکڑی کے برتن کیسے ہوتے ہیں تو حالانکہ وہاں مدینہ طیبہ میں اس طرح کے برتن نہیں بنتے تھے پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک ایسا ہے کہ آپ سے کچھ بھی پوچیدہ نہیں فرمایا ہاں کیوں نہیں تم لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں پلورے بھی کھو دیتے ہو اور پھر ان کا پانی جب جوش مارتا ہے اور وہ ٹھہر جاتا ہے تو تم اس کو پی لیتے ہو یعنی اس کے وہ نشاور چیز بن جاتی ہے شراب کی ایک صورت بن جاتی ہے تو تم اس کو پی لیتے ہو تو یہاں تک بھی بات اگر ہوتی تو لوگ کہتے کہ چلو کسی سے سن لیا ہوگا کسی نے بتا دیا ہوگا کہیں کسی اور سفر پر تشریف لے گئے ہوں گے تو وہاں دیکھا ہوگا جا کر لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے فرمایا پھر اس کے نشے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے چچا جاد کو تلوار سے مار ڈالتا ہے یہ جملہ بہت ہی قابل توجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی غیر کی خبر دے رہے ہیں اس جملے میں اور وقت میں موجود اراکین عراق... میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا تھا تو حالانکہ وہ کبھی پہلے آپ سے ملا نہیں اس نے اپنا قصہ کبھی سنایا نہیں اور اس وقت ذرائع ابلاغ بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کسی اخبار میں پڑھ لیا ہوگا اور کسی ٹی وی چینل پر نیوز آگئی ہوگی جس کو سرکار جانتی ہوگی ایسا کوئی ذریعہ تو تھا نہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما بیان ہیں فرمایا کہ اس کا جو نشہ چڑھتا ہے تو بندہ اپنے چچادار بھائی کو تلوار سے مار ڈالتا ہے اب کیا ہوا کہ اسی شخص جس کو تلوار لگی تھی جس کو اس طرح کا زخم لگا ہوا تھا وہ اس مجمعے میں موجود تھا اس وقت کے ساتھ وہ شخص بھی موجود تھا اس نے اپنا زخم بھی حیا کی وجہ سے چھپایا ہوا تھا اب زخم ظاہر ہوتا تو بھی کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ دی جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ زخم دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا اس لیے آپ نے اس طرح فرما دیا ایسا بھی نہیں تھا رزیز کے الفاظ ہیں کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے حیا کرتے ہوئے اپنا وہ زخم چھپا کر رکھا تھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وس کے زخم کی کیفیت بھی واضح فرما اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے اس کو اس کے چچا گارڈ نے تلوار سے زخمی کیا تو اس سے بڑا غیب اور کس چیز کو کہا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی و سلّم ان واقعات کو بیان فرما رہے ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں اور آپ کو کسی بھی اور بھی ذریعے سے نہیں بتائے گئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاں چلو غیب کا انکار تو نہیں کرتے لیکن ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ آ کر آپ کو بتا دیتا تھا تو پھر آپ آگے بتا دیتے تھے وہی کا انکار کوئی نہیں کرتا لیکن کیا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے غیب کی کوئی خبر دی ہے تو فرشتہ آیا ہے تو ایسا ہرگز بھی نہیں ابھی اسی حدیث کو آپ لے لیں اس میں کسی فرشتے کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی وہی آئی ہے اس طرح بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے جو ازلی ابدی علم غیب عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰسم نے بتا دیا اور دوسری چیز اس میں جو ہے وہ بہت ہی آج کے دور کے مطابق بڑی ضروری ہے وہ ہے نشہ اور نشے کے جو برے نتائج ہیں ان کا ذکر ہے سلیسے پاک میں دیکھیے اب ایک شخص نشے کی حالت میں کس, کس طرح کی حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں تلوار بھی مار دی ٹھیک ہے اور جنابے والا اس, صرف تلوار مارنے سے زخمی نہیں آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں ہے اور ایسے ایسے گنا سرزد ہو جاتے ہیں نشے کی حالت میں کہ بعد میں ان کو انتہا درجے کی نظامت ہوتی ہے تو اسلام نے دیکھی کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل لیا اتنی پیاری بات آپ نے فرمائی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشکل چیزیں ہیں نشہ دینے والی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ ان سے دور رہو ان سے بچ کر رہو اور فرمایا کہ, ف الخمر و من ذکر اللہ انتم کہ شیطان جو ہے یہ تمہارے درمیان دشمنی نفرت اور بغض ڈال دیتا ہے ان نشاب جو وغیرہ ان چیزوں کی وجہ سے مشاہدہ ہے ہمیں قرآن طاقت ہم نے تو ہمیں ایک چیز دے دی ہے ایک جناب ایک سیدھا سا منشور دے دیا تو اب ہم اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں کہ نشئی لوگ جو ہیں ایڈکٹڈ لوگ جو ہیں یہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو بندے قتل ہو جاتے ہیں گھروں تک بات پہنچتی ہے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور اسی طرح جواری جو ہیں وہ لکھ پتیوں سے ککھ پتی ہو جاتے ہیں اور کروڑ پتی جناب جو ہے وہ ان کے پیسے اڑتے کیسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا گھروں کے گھر بک جاتے ہیں عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں عزتیں داؤں پہ لگ جاتی ہیں تو یہ تمام چیزیں اسلام نے غیر محسوس طریقے سے پہلے ہی واضح فرما دی ان کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے اسلام نے ڈائریکٹ ان چیزوں سے منع کر دیا کہ ان کے پاس بھی نفرت کو یہ شیطانی کام ہے اور جن چیز جن کاموں میں شیطان انوالو ہوتا ہے تو وہ یقیناً راہ حق سے ہٹا دیتا ہے اور آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں اور بغض اور عدابت جو ہے وہ جنم لیتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کاش کے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ جو اسلام نے پسند کیا ہے جو اسلام نے قوانین واضح کیے ہیں اس کے مطابق ہو جائے تو یہ ساری قدورتیں عدابتیں نفرتیں بغض، حسد کینا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کے مطابق ہم عمل کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کی جو نگاہ ہوتی ہے عام آدمی کی نگاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ناستری سوچ سکتی ہے حضرت شیخ بہادن نقش بند بخاری رحمتہ اللہ تعالی جو سلسلہ عالیہ نقش کے عظیم پیشوا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل وہ ہے جو مرید کے ماضی حال اور استقبال کو جانتا ہو یعنی جس سے مرید کا ماضی بھی چھپا ہوا نہ ہو اس کا حال بھی پوچیدہ نہ ہو اور آئندہ جو وہ کرنے والا ہے وہ بھی اس کی نظروں میں واضح ہو تو فرمایا اگر شیخ کامل کی یہ شان ہے وہ شیخ جو ہے وہ پیر جو ہے جس کا وہ بندہ مرید ہوتا ہے اس میں یہ عظمت اور شان ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ماضی حال اور مستقبل کو جانتا ہو تو پھر حضور نبی العمبی علیہ طسنا جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں ان کی عظمت اور شان اور ان کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک و کی عزمت اور شان ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں جبکہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا علم یا عارفنی حقیقت غیر الربی میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں توسام محترم آج کس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو یاد کرنا حدیث پاک یاد کرنا چاہے عربی میں نہ کر سکیں اس کا مفہوم یاد کر لیں اردو زبان میں اور مستند طریقے کے ساتھ اس کو یاد کریں پھر آگے پہنچا دینا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی ایسی چیزوں کا علم عطا فرمایا جو انسانی نظر سے پشیدہ ہیں انسانی سوچ سمجھ اور فکر سے محاورہ ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس قبیلے کی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی الم الحلم وہ ہے حلم اور بردباری بدقسمتی سے آج یہ چیز ہمارے اندر مفقود ہو گئی ہے ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر غصے ہو جاتے ہیں اور لال پیلے ہو جاتے ہیں جناب حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگ قتل ہو جاتے ہیں گھروں کے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام کی عظیم تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں وہ کیا ہے الحیم و یہ دو خصلتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انتہائی پسند فرمایا وہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ چیزیں اپنانی چاہیے نرمی بردباری تحمل مزاجی ہم جو ذرا ذرا سی بات پر ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائیاں جھگڑے نفرتیں اور قطع تعلقی جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم اسلام کے مطابق جو ہے وہ صحیح اصول اور قوانین جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اللہ تبارک و تعالی جل اللہ مید الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری آج کی اس درسے سے ہی مسلم کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بہن بھائی موجود رہے جنہوں نے سنا میری حوصلہ افزائی کی اللہ کریم سب کو اس کا وافر عطا فرمائے اور جتنے بھی حباب یہاں اس وقت موجود ہیں اللہ کریم سب کی نیک آرز اور تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال ہماری ہمارے والدین کل امت مسلمہ کی بخشش فرمائے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ فرما کے رب کریم ہم سب کو اسی طرح اپنے اس روم کو اور آنے والے سب حضرات کو یہاں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالی مدینہ تجبہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے اور گمبد خزرہ کے زیر سایہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گنگانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے صحیح بیان کیا اس کا جو ت نے مجھے ثواب عطا فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ثواب میرے مرشد, مرشد کامل شیخ پیر ابو محمد محمد صاحب قاضی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی روح پر فتوح کو پیش کرتا ہوں قبول فرما اور ہم سے جو غلطیاں کتائیاں رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی معافی طاق تو مائک فری ہے کسی بھائی کا اگر کوئی کوسچن ہو تو آ جائیں مائک پر بہت شکریہ اچھا میں یہ جو فار ایور گروپ ہے تو یہ ابھی مہربانی کر کے اپنے پچھلے نک بھی بتائیں کہ کس نک کے پیچھے کون ہے تو یہ سارے ایک طرح کے نک بن گئے ہیں تو اب یہ پتا نہیں ہے اس کی وضاحت کریں سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے نک جو ہیں اس کے آگے اپنا پرانا نک بھی ساتھ لکھیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے جناب یہ جو نیا گروپ آ ہے اس میں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے چلے ٹھیک ہے نہیں نہیں آ رہے ابھی لکھ رہے ہیں جناب یہ بریل بھی اچھا جناب اس کے بعد ابھی اور کوئی لکھ نہیں آیا ہو جی الحمدللہ للہ سانب اللہ پاک کا بہت شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ سے کافی دنوں کے بعد اچھا جی سننی سن سے آپ سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ طبیعت آپ کی کیسی ہے اور آپ کے جو کچھ مسائل تھے ان کے بارے میں بتائیے وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضیب کریم صلی اللہ تعالی کے جملہ پریشانیوں سے محفوظ و ممول رکھے تو آ جائیں کوئی بھائی مائک پہ جو آنا چاہتے ہیں بائک فری السلام علیکم